اسرحمن ورحیم اللہ صحمۃ اللہ, اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفین الباء الفین البادشہ باقی تمام صاحب سامعین خورن برادران سب کچھ سمجھنے والے میں کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس جو کتاب دعوت شریف میں سے دالت نمبر 498 سو اٹھانوے ہے سنسلے کا ابھی تک کے درست کی تعداد ہے ایک سو چالیس جو ہے اوراد فتھیہ کا اوراد فتھیہ میں ہے اس میں جو ہے لا للہ نمبر اڑتالیس ہے ہاں جی لا لا للہ نمبر اڑتالیس ہے اور اس میں آگے جو ہے لیسا سہ کم لیسا لحی لے سہ کم اس لیع البشیر واہ و شمععع البشیر میں کمیون شو ان کی کل کی درس میں توضیعہ ہو گیا تھا دو درس میں ابھی واہ و شمیع البشیر کی توضیع اس میں ہاں جی تو اس میں واہ واہ کا معنیٰ ہو گیا ہوا ضمیر ہے وہ کے معنیٰ اس شمیر سننے والا اور ہمیشہ سننے والا ہر آواز کو سننے والا خان آہستہ جو ہے ان چھ آواز میں ہر قسم کے ہر زبان کی ہر لہجے میں سارے انسان ایک ساتھ اللہ کو آواز دے دیں تو بھی سب کے الگ الگ باتوں کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ایک انسان الگ الگ سے اللہ کو بغانے تو بھی سب کا سنتا ہے کوئی آواز جو ہے اللہ تعالیٰ سے مکس نہیں ہوتی ہے ہاں جی اشتوا نہیں ہوتے ہے سب وہ ایسے عظیم ذات ہیں اللہ تعالیٰ ہاں جی تو اب آگے جو ہے البشیر کی توضیع اس میں دوسرے اسم عظم اللہ تعالیٰ کی آسمائے صفات ثبوتیہ میں سے سمی اور بصیر ہاں جی تب البشیر یہ سات را کے مادے سے ہے البصر اس کے معنی البصر ہو تو ہاتھ رویہ انسان کے جو ہے آنکھ پہ جو دیکھنے کی جو قوت ہے نا اس کو بسر بولتے ہیں دیکھنے کی قوت وہ ابسرا ہو رب اب جب بولتے ہیں تو ر ہو اسے دیکھا کا معنی تھا اسی آنکھ سے ہاتھ سے سے دیکھا آنکھ سے دیکھا اور بصورا جب ہوتا ہے باسرا ہو ابسرا ہو تو دیکھنے کے معنی میں بصور سواد پر پیش ہو تو بمعنی معنی عالم ہے جاننے کے معنی میں آتا ہے ہاں تو پھر یہ فعول پر عمپر باب حضر ہے فعول کے عمر بصور فاوا بصیر یعنی جاننے والا ایک معنی بصیر جاننے والا تو اللہ کے بارے میں جب بصیر آتے ہیں تو دیکھنے والا وہی جاننے ہی کے معنی میں امین و قول تعالیٰ اسی میں سے قول و تعالیٰ یہ قول قرآن باغ میں اس کے بارے میں ہے سامری کے بارے میں عطم الصح کے واقعے میں وہ کہتے ہیں بصر تو بیمالہ میب سرو یہ مختار اس میں لکھا ہوا ہے یعنی میں نے وہ چیز جانا جو کہ انہوں نے نہیں جانا بنی اسرائیل نے جو ہے جو ہے. میں نے وہ چیز جانا جس بنی اسرائیل نے نہیں جانا اور اس طرح میں نے یہ بچھڑا بنا لیا ان کے زیورات کو جمع کر کے اور اس سے گائے کی آواز میں نے نکلوایا بول وہاں پر بسربانی جاننے کے معنی کیا ہے بصر یعنی یہ سامری کے بارے میں سرحت آیت نمبر چھیانوے میں تو اس میں بصر و معنی عالمہ کے معنی میں آیا ہے جاننے کے معنی میں تو بصری بصر تو بھی میں یب سرو. میں نے وہ چیز جانا جو کہ انہوں نے باقی بنے سال نہیں جانا اور نمبر دو بصیرا یب سرو و بصور یب سرو یب سرو ہاں و بصور یب پیش بصراً و بصارت ان کے معنی دیکھنا ہاں جی تہ تک کسی چیز کی تہ تک دیکھنے کے معنی میں آتا ہے دیکھنا تہ اور تہ تک پہنچنا ایک تو دیکھنے کے معنی میں ہے دوسرا تہ تک پہنچنا کسی چیز کی تہ تک پہنچنے کے لیے بھی بصرایب سرو اور بصرب سرو آیا ہے اور جاننے کے معنی میں بھی آیا ہے اس کے معنی کیونکہ بصر کے معنی پہلے بھی جاننے کا ہے تو دیکھنا اور کسی چیز کے تہ تک پہنچنا اور جاننا یہ سارا مالک ہے اور بصیرہ جب جب بولتے ہیں بصیرت تو ذکاوت فہم نور قلب علم دور اندیشی اس کے جمع بصاعر لکھا جب بصیرت بولتے ہیں ذکاوت ہوشیاری مجھے فہم کس چیز کو سمجھنا دل کے نور نور قلب علم دور اندیشی کسی بھی مضمون ان سب کے معنی میں جمع ان کا بصار اور بشرون جب ہو جائیں تو نگاہ علم یہ دونوں معنی میں آیا ہے نگاہ دیکھنے انسان کے آنکھ جس طرح سے دیکھتے ہیں ہاں جی اور جمع اس کا آبشار ہے القام و میں یہ سارے معنیٰ لکھا اور کتاب جو ہے مصباح قہامی جو کہ جو ہے دواؤں کی کتاب ہے اس میں آسما روشنیہ کی تشریح ہے وہاں انہوں نے البصیر کا معنی لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے حسبہ میں سے کہ البصیر المال وہ مانا لکھا العالم بالخفیاتی اول عالم بالموسراتی العالم بالخفیات بصیر یعنی کہ محفی چیزوں کو جاننے والا یہ معاملہ بھی کیا ہے اول عالم بالمصرات دیکھی جانے والی آنکھ سے دیکھی جانے والی چیزوں کو جاننے والا اللہ کے بارے میں کیونکہ اللہ جو ہے ہماری ظاہری افزار آلات یعنی آنکھ کے بغیر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا تو وہاں اللہ کے اور اسی کو جاننے کے معنی میں کیا تو بشیر یعنی عالم بالخفیت مغفی چیزوں کو جاننے والا ہاں جی اور جو ہے آنکھ سے دیکھی جانے والی چیزوں کو جاننے والا بشیر کے معنی لکھا اور فی القواعد نامی کتاب ہے اس میں انہوں نے کہتے ہیں اسمیو جی <واللزی> لا یا زبان ادراکی مصمون خفیہ اور زہرا بہانوں نے لکھا ہے قواعد کے حوالے سے سمی اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ لا یا زبان ادراک ہی اس کے جو ہے ادراک سے اس کے علم سے ہاں جی خارش نہیں ہے مخفی نہیں رہتا ہے مصمون کوئی بھی آواز اس کے ادراک اور جاننے اور علم اسے ہاں جی خارش نہیں ہے اس سے باہر نہیں ہے ہاں جی کوئی بھی آواز اور وہ آواز خافیہ ہاں جی پوشیدہ آواز ہو ہلکی آواز میں بولیں ایسا بولیں چپکے سے بولیں سرگوشی کریں اور زہرا یا اونچی آواز میں بولیں ظاہر کن آواز کو قواعد میں اس کا یہ معنی کیا ہے یعنی قواعد بدسمی کے معنی کیا ہے وہ ذات جو جس سے کوئی بھی آواز جو جو ہے سنی جانے والی چیزیں خواہ و آہستہ ہو یا جوش ہو اس کے جو ہے ادراک سے جو ہے غائب نہیں اس کے ادراک سے مخفی نہیں ہے تب اس کے علم میں ہے اور البشیر ہاں جی بصیر وہ ہے کہ جس کے نیچے جو ہے جو کہ اس سے لا یا عذوب ان سے مخفی نہیں ہے سوام بشر کے مان لکھا ہے والذی وہ ذات ہے لایا زب انہوں سے معافی ماتا تصرا اوپر سطح پر فرش پر یہ سکھلی آسمان میں ہونے چیزیں وہ تو چھوڑو وہ چیزیں جو اس زمین کے بالکل تیہ میں ہیں سمندر کے تہ میں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ اسے بھی دیکھتا اس کے علمی احاطے سے وہ بھی معافی نہیں ہے عام بشر کے مانکھے اور پھر اس بصیر وہ یعنی مرجع ہوا مرجۂ سم اور بصر ان دونوں کا مرجع یعنی ان کا مادہ جو ہے علا لی تعلی یہ جی دونوں سم اور بصر دونوں اللہ کے بارے میں جب بولتے ہیں اور بصیر تو ان دونوں کا مرجع ان کا بعض جو ہے یہ دونوں اللہ کے علم کی طرف ہے یعنی ان کا مرجع ان کے بعض گش علم اللہ کی طرف ہے کیوں للی سبحان اور الحاظ ہاں جی والمعین القدیمہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے بلند مرتبہ ہے بلند و بالا ہے ہاں جی اس ظاہری چشم ظاہری اسم آنکھ اس حادثہ آنکھ کے ذرا سے آن، اس آنکھ کے ذرے سے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اس سے ایسے آنکھ رکھنے سے اللہ بلند و ہے برتر ہے لہذا اللہ کے سم اور بصر سمی اور بشیر کا تعلق اللہ کے علم سے ثملات علم الہی ہے ہن والمان القدیمہ اللہ تعالی جو پاک منزہ ہے حادثہ سے اور والمان القدیمہ اور قدیم معنی سے یعنی بصیر مخفی چیزوں کا جاننے والا یا دیکھی جانے والی چیزوں کا جاننے والا کتاب قواعد محکا سمیع وہ ذات ہے کہ کوئی بھی مسموع یعنی سنی جانے والی بات خواہ مافی ہو یا ظاہر اس کے ادراک الگ ادراک علم سے غائب و معافی نہیں اور بشر کے معنیٰ یعنی ایسی ذات کہ اس سے تحت سرا کی چیزیں بھی مخفی اور غائب نہیں اور اللہ کے صفات جو ہے سم و دونوں کا مرجہ اس کے علم کی طرح ہیں یعنی مسمومات و مبصرات کے جاننے کے معنی میں ہیں کیونکہ اللہ حادثۂ چشم و سے یعنی ظاہری آنکھ اور کان اور کان سے ظاہر کان کان جو ہے رہنے سے وہ ذات بلند و بالا ہے اور وہ ذات ان حالات کے بغیر دیکھتا اور سنتا ہے ہاں جی وہ آلات جو اللہ ان کے بغیر دیکھتا اور سنتا ہے لہٰذا اللہ کے صفات سم و بسن اور اسمی و بصیر دونوں اللہ کے علم کی طرف پلٹتی ہے اور صفات علم اللہ کے صفات قدیم میں سے ہے ہاں جی والمان القدیمہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سم و بصر کا مزہ اللہ کے علم کی طرف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہاں جی چشم اور آنکھ سے وہ پاک منندر ایسے آنکھ کے اعضاء رہنے سے اللہ جو ہے آنکھ اور کان اس ظاہری حواس رہنے سے اللہ بالانہ بالتر ہے لہذا اللہ کے سم و بسر اس کے علم کی طرف پلٹتی ہے اور مانیہ قدیمہ کی طرف پلٹتی ہے مانیہ قدیمہ سے ملتے یعنی اللہ کے صفات ذاتی مراد ہے وہی علم مرا تھے لہذا اللہ کی صفت ثم و اور و سمیع و بصیر دونوں اللہ کے علم کی طرف رکھتی ہیں اور صفت علم اللہ کے صفات قدیم میں سے یعنی اللہ ازل سے ازل ازل سے ہی سمیع و بصیر اللہ تعالیٰ ازل سے سمیع و بصیر یعنی علم بے مصنوعات و مبصرات رکھتے ازل سے اور اس کائنات کی کوئی بھی چیز خواہ کی اتنی ہی باریک کیوں نہ ہو ہاں جی اللہ جو ہے اسے دیکھتا ہے اور اللہ کو اس کا علم ہے اگر تاریک رات میں اللہ کے جھانج دیکھنے کی قوت کو آپ اندازہ لگائیں تو اگر تاریخ رات میں سمندر کے تہ میں ایک سیاہ پتھر کے اندر بھی باہر تو چھوڑو اندر بھی ایک سیاہ چونٹی یا کوئی جراثمی کیڑا ہو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور اسے دیکھتا ہے ہاں جی کہ احاطہ بالکل نشین علما اللہ خٹ فرما میرے علم ہر چیز پر محیط ہے تو اس کا سم و بصر بھی ہر چیز پر محیط ہے محیط ہے اور اللہ کا علم علمی حضوری ہے حصولی نہیں ہے اس لیے کائنات کی ہر شے اس ذات اغداس کے سامنے حاضر ہے اللہ کے ساتھ ہر شے حاضر ہے اور وہ ذات اغد ہے کہ ہاں ان ظاہری اعضا کے ان تمام موجودات کو دیکھتا ہے اور ان کے احوال سے آگاہ ہے اگر وہ چیز کتنی ہی باریک و چھوٹی کیوں نہ ہو حتی اگر اسے آج کل کے جدید آلات سے بھی نہ دیکھ سکتا ہو لیکن وہ ذات اسے ضرور دیکھتا ہے اور اس باریک و حقیر محلوق کو بھی اللہ رزق پہنچاتا ہے یہ ہمارا اللہ ہے جو سبری اور بصیر اللہ ہے تو آگے جو ہے اس کی تھوڑی سی توضیح اور ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں آپ لوگ بتائیں گے کیونکہ اس میں پورا نہیں آ ہے اور اس لیے آرچی سے پورا اتفاق کرتا ہوں